لمایا اہل سنت کی تکاریوں کا مرکز رضی کیسٹ ہاؤس مکتبہ رضائے مصطفی چونک دارو سلام گجر جیڑا جڑا کملی والے آقا دا گلام ہے ان دعوت دیا گا کہ وہ اپنی ہر قسم دیا گلا چھڈ کے عشق شمع کی شما جگمگا کے دے خضرہ کا نقشہ اپنی دے سامنے جما کے پیار سے محبت نک آواز نل مل کے پڑھو آواز تاری اس جامع مسجد شری والی جاپال بلند ہوئے ہاواں فضا چلدی مل ملاندی سبز گنبد مکی کملی والے تک آواز پہنچے مدینے والا آقا بھی سن کے راضی ہو جائے اج میرے گلاما نے میرے نام کی محفل توجائی اور رل مل کے میرے پیارے پیارے سونے سونے تسکرے پیدا دیں ایک کباب نہ رل مل کے پڑھو ترا کا کہی فرمایا خدا دی کل خدائی میرے مستوں پاس اللہ ہی و سلامہ دار رزق خاندھی ہے اور میاں صرف انسان ہی نہیں بلکہ کل کائنات میرے کملی والے کھا رہی ہے اور مشہور ہے میاں جدا کھائیے اسے دائیے اصل سننی کھانے بھی مستوں پا دا گی مست پا د بریلی مسلمان کاندے بھی مستوفا در گا بھی مستوفا دن کے چوٹ سے گاریاں گا گے کا رسول اللہ تیرا کا ka آخ میں سے یا سی یا رسولم والا آلکا وسحابکا یا سی دبی بمار ہی واجب الاحترام بزرگو دوستو پیارے عزیز سنی ہنفی بریلوی مسلمان بھائیو اور کابل صد ترام مایو اور بہنوں آج دی یہ مبارک تقریب جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں مستوارے چک دے اندر ای عظیم قصبہ جپال دے اندر اور اس قصبے دی جامعہ مسجد اندر انعقاد پذیرے جس دے اندر میں اور تُس ہی سب حاضر ہوں دعا فرمو اللہ کریم سادھی حاضری اپنی بار گیا جا دے اندر قبول و منظور فرمائے اور سادے سب دے واسطے ذریعہ نجات پناہ اجسا اس پیارے آتا و مولا دی عظمت و شان دے تذکرے کرنے واسطے تھے جمع آیا کہ جس پیارے آکا مولا نے سانو انسان سکھائی سانو انسانوں بولو سانو انسان نسانی سکھائی ورنہ میلاد والا سونا نہ قسم خدا دی زندگی نالوں ڈگر بدترین زندگی ہوں اس سونے کا ہی کرم اے سونے کا ہی صدقہ ہے کہ اج سان انسانیت دے دائرے لہ کے دروازہ بند کریا. سانو اللہ نے وہ سونا محبوب دتا ہے کہ جس سونے محبوب نے سانو انسانوں نو انسانیت سکھائی دی. اچی آ کو سبان نہیں جا گج کیا کو سبحان حقیقت اگر وہ سونا نہ ہوں اور کا حبیب نہ ہوں تو سانو بھی ڈنگر نالوں شاید کتھے بدترین زندگی گزارنی پہ اور ہے بھی حقیقت ہے بہت بدترین لوکی زندگی گزار رہا تھا اتنی بدترین زندگی جی بھی مثال نے کتابہ گواہ نے سوچو نہ سنو کتاب گواہ نے کہ سرکار جس کائنات اس جہان میں جلوہ گری فرمانے تو پہلا عرب عرب دی یہ حالت سی آو جوان پتر اپنی ماں کے پیٹ و جمیا ہوا حالت اس کی یہ آدمی سی اپنی ماں ناجو تے باہر جناب شہروں باہر منڈیا لگتی سن منڈیاں جی اج کل ہوں. منڈی مویشیاں علاقے دے اندر لگتی نا ڈنگر منڈیاں اسی طرح منڈیا, منڈیا لگتی سکا پتر اپنی ماں دے بازو تو پھڑ کے اس طرح ماں نیچ لے کے جانا سی جی اج کا مسل ڈنگر رسا پا کے نا منڈی لے کے جاؤں گا اسفر تھوڑی آواز کٹ کریے یار ممولی معمولی سکا پتر تو جو کرو سکا پتر اپنی ماں تو پڑ کے لے کے جا رہا ہے اور باہر میدان منڈیاں لگ لگنی سن سکا پتر جناب جی ویرا دھ اپ اپنی ماں چند جناب پیسیا تو فروخت کر کے آ جا سی جناب گمرائی دا دور ایڈا دا, دا دور سکا پتر اپنی سکی ماں چند پیسیا تو گیروں دے ہاتھ فروخت کر کے آ جا سد میرے آقا دی جلوہ گری ہوئی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جنو لوکان دی حالت دیکھی میرے آقا نے ان لوگوں جناب بال فرمایا تبلی فرمائی سنو دوستو میلاد منا والے اپنے آکا دی سچی سچی سونی پیاری محفل سجا کے بیٹھن والے میرے کا کمری والے علیہ وسلم نے یہ روزہ لوکا نو اپنے قریب کیتا اور قریب کر کے فرمایا گل سن لو آ جڑی ماں نو باد فر کے منڈی لے کے ہو۔ اور جا کے چند پیسے تو اپنی سکی ماں نو گیروں دے ہاتھ چیچ کے آ ج می دس دن سمجھا دان او لوگ تو سنو اے جہی ماں اے اس ماں کا مکان کی اے میرے آکا فرمانے الجن تو پیار نہ آ کو اللہ پتا لگے حضور دے غلام سرکار تجا کے کملی والے دی حدیث سن کے خوش ہو کے کرنے آلو لوگ میں جڑی اجڑی مانو اپنے ہاتھ غیر چند پیسے تو بیچ کے آ رہے ہو آؤ میں دسا اس ماں کا مقام کیے ہے میرا آکا پرماندہ کملی والا پر دہا چہرے والا بلحال پیاریاں غربا والا والفجر دی پیاری پشانی والا یا سین دیا مبارک تندہ والا علم نشرا دے دیارے سینے والا و دی پیاری تے سونی زبان والا ول اثر دے پیارے زمانے والا لا دی پیاری جان والا اللہ دے مبارک سونے پیارے ہاتھ والا وجہلا دے نورانی تے مبارک چہرے والا ہدی سلہ اللہ نہیں کا وسلامہ آپ فرمانے آؤ اور سنو لوگوں مادو مکام کیے فرمایا سنو الجوں الجنتوں ال تا تمہان کے رانی والی ماں خدا دی قسم تینو میں دعوت تعوت دے گھر دا میلاد منا مسلمان کہلانے والی ماں اور حضور دن دی محفل سجا کہ جس نبی نے تین ماں نو عزت دے سبحان اللہ اسے سونے دا گھر چلاد منا میری مائیے میری بہن اے میری مسلمان کہلان والی ماں خدا کی قسم بڑا سنہری موقع اور جس نبی نے تیری عزت نچایا تو تین ماں نا مقام دلا ورنہ رب کی ملاد الاد والا سونا نہ ہوں اج تسا بھی اپنی ماوا اے ملاد والے آقا دا کرم اے کہ اے موقع مل گیا کہ اسا ماں ماں کا مقام دے جا. تو دس تقدار میں امہ سمایا سن لو جنت ماں دے دلے بولو جنت ماں بولو دے دے جنت ماں دے دے جنت ماں غار نہ سنو میں بڑی پیاری تل سنا چاہ باغ پتن ج ذرا گج کے بولو گے تو ساری گلا کھے لوکی جان جانے پاک پتن شریف پورے پاکستان بلکہ دنیا دے کونے کونے تو حضرت بابا فرید گنجے شکر رجی اللہ خان دے منن والے دیوانے کے مستانے بسا ذریعے کار ذریعے جی انہوں کوئی سواری میسر آدی او سواری توار ہو کے کوئی پیدل جا رہے نے کوئی سواریاں تے سوار ہو کے جا رہے نے پاک پتن شریف کی سرزمی پہنچتے ہیں اور نعرے بلند کردے جانے نے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ پتب اللہ محمد چار یا حاجی خواجہ فرید حق فرید یا نعرے مارتے ہوئے دیوانے کے مطالعے پاک پتن شاہد ہاں جی یہ نعرے مارتے جانے غور نہ سنو پھر جناب ایک نہیں سو نہیں ہزار نہیں لکھان جاندی. دی تعداد دنیا جاتی پاک پتن شریف حاضری اور پھر پاک پتن شریف حاضری دے کے ایک دروازہ ہے اس دروازے کا نام ہے بولو رشتی دروازہ لوگ لکھان کی تعداد اس بہشتی دروازے لنگتے دروازے لکھتے جب گزرتے حاضری دے کے واپس آتے سارے بابا صاحب رحمت اللہ لیا من والے بھی نہیں ہوں کئی بچ جسوس بھی ہوں کئی بچ جسوس بھی ہوں ان جسا دیا نشانیاں اکھنا اوور لوڈ گردن موٹی تے ستھن چھوٹی سر روڈا موڈے تستڑا تے مچھا تے استرا ایک ہاتھ لوٹا تے دوجے ہاتھ چینک دوروں ویکھن والا ویگیم جی سمجھتا جی اپنی بیوی نال منڈ کے نکلے نا مزاق نہیں حقیقت یعنی ہسا مقصود نہیں سمجھانا مقصود میں تشان ہی ہسو نہیں یہ مسجد خانہ خدا ہے ویسے بھی کہا مار کے ہسنا بڑا زبردست گناہ ہے اگر گل سمجھ جائے تو ہس کے ان گو نا پلے بنو اور پھر پہچان رکھو نہ لوکا کی سارے بابا صاحب کا دیوان نہیں ہوندے ہوں کئی جسوس بھی ہوں اور وہ جسوس تو آنو پتا فر جسوس جدو جی جسوسی کرے تو رنگ ڈنگ انا جنہوں کی جسوسی کرنا سمجھو کہ کوئی نہ <سؤال> جی رنگ ٹنگ انہا نہ بنا تو جلدی پہچانے جاوے کہ اے اوہ نسل ہے اس واطع وہ جسوس جلدی پہچانے بھی نہیں جانا پہچانن والے پہچان, جاندے. پہچانن تپر او پہچان جاندے. آن جی جا کوسوٹی ہوں پہچان تو پرکھنگ پہچان جانے ساری کہ نسل کوئی نمی ہاں جی آئی اوپر ہی لگتا ہے اپنی کمپنی کا بندہ نہیں بارا سارے ہوں پرچار کر لو کئی بار ہی بھی جانے اور رشتی دربارہ جب بابا صاحب دیوانے لنگ کے نکل دینا باہر باہر شاید جب جا کے نکل دینا اس راہ جسوس ایک ڈیرا لا کے بہ جانے رنگ ٹنگ شکل و شبہ لباس طور طریقہ سارا بزرگاں بزرگ ایک جسوس بہ گیا ویخیا دنیا آ رہی ہے تڑا تڑ سر تو مار لی چولے میرے دیکھو ای چادر تھی مار لی نہ استوں جناب سر تو ای بکل جی دیکھو ای بکل مار کے بہ گئی سارا رنگ ٹنگ سڈیا جدو دیکھا ہوں جناب جی پندرہ بھی ترین بندیا جتھا پہ آدھو ہو لینڈ بن کے پہاؤ جدو ویکیا نہ میرا ویکو نکھن بالکل جدو ویک لوگ قریب آ رہے ہیں انہوں نے قریب آدھیا ویگ کے اس نے شروع کرتا Hmm. سارے سنی بڑے لے اے سمجھ جناب ناگرد ناکرا باہر کٹتا معلوم ہوئی بہت کامن لگتا ہوں تو کرو لوکی جمع ہونا شروع ہو جی وہ جناب ویخ نظر اس ہو سارا پروگرام جب جلال چار سو بندے کا مجمع ہو گیا ہے جی اپنی ہوں ہاں چڑ کے نہ دیکھ انداز میٹھا ارے میرے بھائیو آپ کہاں سے تصریف لا رہے دوستو میرے بھائیو آپ بہت اچھے ہیں بڑے پیارے ماشاء اللہ دیکھیے نا مجھے یہ بتایا آپ کہاں سے تصریف لا رہے ہیں تصریف اس لے بھیا جناب بڑے میٹھے انداز ہی بول رہے نا معلوم ہوں ساڑے بہت ہی پیار لگی جناب جی بولی سن کے جناب نال ہی جناب میرا مطلب لمیاں پی جانا کہ واہ بھائی واہ ساڑا سجن یارو نازک ہے زمانہ کملی والے کو بھول نہ جان آہ! آہ! آہ! آہ! سے کاجل صاف چورا لیں آل فالب رحمت اللہ فرمانا ایڈے خطرناک ڈاکو تے تفد نے ایڈے خطرناک چور تے لے نے کہ حالت انہوں نے لوگ کہ آنکھ سے کاجل صاف چورا لیں یا وہ چور بلا کے اتنے خطرناک بڑے خطرناک بچ کے رہی ہو نا رہیے کہ بتاؤ آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں بولے پال سیدے سا دے سننی حضرت بابا فرید منن والے کا ننے، اے بابا جی اے پیر جی اصا بہشتی دروازہ لنگ کے پیا ہونے ہاں جنت کہاں ہے او سارے مجمع مجمے چیک دو بندے بولے جی جن جنت اصمانت بولو جنت سارے بولو جنت ہے اور ہے بھی حقیقت ہے جنت آسمانہ پہ وے تو جو فرمو جنہوں ایک دو بندیاں نے کہا جنت آسمانہ پہ او نالی او جسوس دیدی دی دی دے لباس رج سنیا والے تیران دے پیت رج اور تیران والے لباس رج او جسوس جیڑا ہے او پیا کہنا اب سارے ملکے کہ دو جناب جی جنت کہاں ہے سارے آسمانہ آسمانا کہہ لگا بڑے اچھے بڑے پیارے ہیں ارے میرے بھائیو یہ تو بتاؤ جو جنت آسمانوں پہ بتاؤ اس جنت کے دروازے کہاں ہیں کیوں بھائی جیڑی کی جنت آسمان تھی دروازے ہیں بولو گل کے بولو سارے لوگ نے آخا جی جنت اتے دروازے کہہ لگا بڑے اچھے بڑے پیارے بڑے سمجھدار آدمی ہیں دیکھو گمراہ کا طریقہ لو پیڈیو او دوستو ذرا سنو آپ نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ جنت آسمانوں پہ اور خود اس بات کو تسلیم کیا کہ جہاں جنت وہیں دروازے ارے میرے بھائیو ذرا سوچو ارے میرے بھائیو ذرا اپنے دماغ پہ ذرا بوجھ ڈال کے ذرا سوچو تو صحیح میرے بھائیو ارے میرے بھائیو ذرا غور تو کرو ارے میرے عزیزوں ارے میرے بھائیو ذرا سوچیں غور کریں خود یا تسلیم بھی کریں کہ جنت آسمانوں پہ اس کے دروازے بھی آسمانوں پہ اب ذرا سوچو غور کرو کہ جو جنت آسمانوں پہ اس کے دروازے بھی آسمانوں پہ ہے یہ جس جنت کے دروازے آسمانوں پہ موجود ہیں اور پاک پتن کی گلی میں جنت کا دروازہ کہاں سے آ گیا میرے بھائیوں جب جنت آسمانوں کا اس کے دروازے آسمانوں کے تو پاک پتن کی گلی میں جنت کا دروازہ کہاں سے آ گیا قریب تھی کہ ایک کل سن کے سارے سارے گمراہ ہو جائیں بےدی ہو جاندے اور وہ او پیچھے لگ کے پاک پتن آنا چھڑ دیں ایسا میرے بابا فرید نے کرم فرمایا اپنا ایک غلام مولانا محمد بشیر صاحب خطی مدینا مسجد اسی دوران موڑا محمد بشیر صاحب سائی والے سارے آئے سنت و جماعت کے بہترین خطیب چوٹی کے نام بر خطیب مقرر عالی مدیم جی بابا صاحب نے ڈیوٹی لا کے فت نہیں بےدیل لے چلے سارا مولانا فرمانے میں اتنے پہنچ گئی میں گل اپنے کنا سن لے کہ جناب لوگوں گمرہ پیا کر دے. اگر بابا صاحب دا اے بھی دیوانہ ہوں نا جی سڈے پیر دیوانے نے تے اے بک بک نہ اے آندا اللہ محمد کراجی ہوں ہو جناب جی نعرے بلند کرتا ملو ہوں جناب جہ پٹیاں پیا ہے نا یہ کوئی خطرناک مرونا فرمانے میں قریب ہو کے کھلو گیا جد کریب ہوا تو میں پوچھیا میں کہ باوا جی اے بابا جی میرے والوے کے والدہ کی گل ہے بابا جی سن انہوں نے انداز گل سنانا میرے کے ویکا کی گل ہے بابا جی میں کیا بابا اے دس ایک مسلا تے سمجھا ایک بات تے دس آخر بابا کی بات ہے آنکھیں گا لے وے ساڑھے پینڈ دا مور دیئے اکثر و بیشتر در سے حدیث دیندہ ہے تھی اے ہوئی حدیث پڑھ کے سناندہ ہے الجنت تحت اقدام امہات اکثر اے ہوئی حدیث پڑھ کے کہندہ ہے وہ لوگ کو پینڈ والیوں او جوانو سنو نبی کریم صلی اللہ سلم فرمان ایک جنت ماں دے دے جنت ماں بولو جنہ دا ایمانے ایمان ایک نبی دا فرمان حق تے سچ اچھی بولو جنت ماں ماں قدمہ تھلے بابا جی دسو اے حدیث ہے اے جد ساڑے مولانا محمد بشیر صاحب چبلا نے پوچھا نا بابا جی اے حدیث ہے ہے ارے بابا جی یہ بھی کوئی موقع, وہ کا پوچنے کا کوئی موقع, موقع تھا ہادیش پوچھنے کا جنابی وٹ کے جناب کی آواز بدل گئی تو کچی وٹ کے جناب کی گل تو کہ موقع موقع تا پوچھنے کا ایجنسی دی جناب دی کود کے پیا جی نے کتی بچیوں اٹھ کے پی مزاخ نہیں کرتا بالکل اور موقع جدو جی سارے جناب اور جاندے. اے ہوئی تو موقع جنت دروازے میں. میں بھی حدیث پڑھ کے دس را پر حدیث شریف سنیے حدیث کتابی حضور نے فرمایا ات حق دام جنت دے د دس بابا حدیث ہے ہوں بابا چون چڈا جسوس چون چڈا پر ہوں یہ چھٹ اے پھسیا بابے دس اے حدیث ہے ہولی جی پتا کیمجا لگا کہ میری جان نہیں چڈتا ہوں بابا لال داڑی والا بابا میری جان نہیں چڑتا ہولی جی کہ ہے. آخیا ہے نہیں اچی بول سارا مجمع سنے حدیث ہے اور بابا تجربہ جی تو فس جانا تو مگر پھر یہ بھی کارڈ کرتے جی کو بولنا ہے خطرناک منافک بئی ماں دیا بگلا منہ رام را بچ کے رہی ہو ارے مالا فرمچ نا حدیث پھر گے چاہتا ہے جنو دی آکریف جو گئی بند تو میں لوگوں ہاں سمجھایا میں کیا لوکو سنو لوکو بابا دے آسانے سے آن والے دہیسی دروازہ لنگ کے آن والے او بابا کا بہشتی دروازہ گزر کے آنے والے او خوش نصیب سنی ہوگار کرو اے میرے بابا دے دروازے سے ایک بہشتا دروازہ نہیں پیا ایک مہیش کا دروازہ نہیں منتا جب کہ میرے نبی کریم بھی حدیث فرمایا ال تحت نہ توتا میں ام پر میرے آکا نے جنت ماں قدم تھلے بولو بولو بولو جنت ماں قدم جن جن جن دے جنت ماں قدم جن دے, دے اور جدو نبی کریم پوا دے جنت مادے ماں قدم تھلے غور کرو چودہ پندرہ سدی ماں مسلمان دی ماں مسلمان اللہ دا دگمبر پوا پر دے جنت ماں قدم تھلے آرہا آرہا اج صدی دی ماں اس گزرے دور چلین والی ماں اگر اس ماں دے چھوٹے قدم تھلے نبی کریم دے فرمان دے مطابق ایڈی دی, دی جنت سما سکتی ادھر کرو ای ماں قدم تھلے اگر ایڈی جنت سما سکتی ہے تو اس جنت دا ایک دروازہ اللہ دے نبی اللہ بنی ڈیری اللہ ملے جنت کا منے داں کے کدم کے تھلے جنت مند لیکن اللہ کے بلی دروازے سے جنت کا ایک دروازہ بھی نہیں منتا معلوم ہوتا یہ بلیاں دشمن ہے دشمن بلیاں دشمن ماں تھلے جنت ہے تیری ماں کے قدم تھلے جنت ماں تھلے جنت ایسی ماں دے قدم تھلے جنت تے جس, ماں اور او جس ماں نے بابا فرید نو جمیا قدمہ تھلے او جس نے بابا فرید نو جمع اگر ہو جا سونا بلی جمیا قدمہ تھلے جنت جاو جہا ولی ادرخور کرو دروازے جنت ایک دروازہ نہیں سنبھال ستا جیا یہ تو پجیا گیا گیا ہو تے دے دے گیا جناب جی میری اگو ونڈی ہو کے پیاسیا کرو پیا نکل گیا دوڑ گیا ہوں بابا صاحب کے دیوانے مستانے ٹائے سے نہ چڑے گمراہ سیا سیا ویک جناب جی دیوانیہ مستانے ادروں باہروں تھلو اتو برپور بابا صاحب کے دیوانے گلا ہار پائے ہوئے کسے نے جناب کی تبرک اٹھائے ہوئے نے دے ہار پائے ہوئے بسا چڑھے ہوئے بس چیج کے چڑھ گیا کے کسر گیا بس چل پئی تی چالی میل دی رفتار سے بس ہوں پڑ جی کہ ہوں بس اپنے رفتار سے پئی پی بس میں سناٹا چھایا کر کے چاتی مار دیکھ کے سارے دینے بابا دی پہ لکھتے ایک دے کریب ہویا ایک نیڑے ہویا قریب ہو کے اس نوجوان دیر گل دا ہار اور جی دے ہاتھ بابا دے آستانے دا لنگر قریب ہویا کر لگا جوانا کدرو آیا کہا لگا میں بہشتی لگ کے آیا پچوان بولیا میں کی لگ کے آیا میں بہسٹری دروازہ لگ کے آیا اچھا ماشاءاللہ بہت اچھا بہت پیارا ماشاءاللہ اللہ بہت اچھا بہشتی دروازے سے گزر کے آ رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ انہیں بھی ادا کی اکھا کھول کے دیکھیں کہ والے بھی قیامت کی نظر رکھتے پتہ سی بابا صاحب کا دیوانا میری جناب جی اگو ہو کے میری ای کے چار جان کر جوان اس نے آئی نکاح اٹھا کے آخیا کی گل مولانا صاحب کیا بات ہے کہ لگا بشتی دروازے سے گزر کیا رہے ان بالکل دیکھو میرا جوان دے کے نا وی کدی اتوں پیسوں گے کدیے اتوں پیسوں گے کجی اتو پیسوں گے تاڑنے والے بھی کیا کی نظر اور جوان نے آخیا بابا پیو ہے ناری بولیا میٹھے میٹھے اندازے کہنے لگا میرے بھائی اس سے جنت کی خوشبو آئے گی جنت کی خوشبو خوشبو نہیں خوشبو بولی سنو یہ نہ میں نے ادیس شریف میں پڑھا کہ جو جنتی ہوگا نا اس کے کپڑوں سے اس کے جسم سے اس, کے, اس سے جنت کی خوشبو آئے گی وہ بھی بڑا بابا صاحب کا دیوانہ تھی کہہ لگا پھر مولوی دس او مولوی دس میں جو گی آئی بول میرے کو جنت ہی خوشبو آئی کہ نہیں او جناب جی تھڑی دا سر ہلایا تے زبان ہلا کے کہرے کو جنت کی خوشبو نہیں آئی جدو نے <سؤال> گل کی جنت خوشبو نہیں کہ جب حدیث پڑھی ہے کہ جنتی کو جنتی کی خوشبو آئے گی اس حدیث میں میرے نبی د فرمان ہے کہ جنتی دی خوشبو جنتی سن سکتا جہنمی کدی جنتی دی خوشبو <سؤال> <سؤال> خوشبو بھی کون سا جہنمی جنتی خوشبو سونگ سکے گا سہ در جائے گا جناب جہانوی جنتی خوشبو نہیں سنگ سکتا آخیا بابا تھی سچا تنتی ہو تیرو خوشبو آ جہنم دروبر گردن موٹی ستن چوٹی مچھا استرا موڈے تسترا سر روڈا ہاتھ چوٹا بھی پتا لگتا جن سوہانی نہ جنو جنت خوشبو کسی آئے اور جنت کی خوشبو اسے نہیں آئے گا جنت جن جنت جہاں نبی کریم دا غلام ہوئے گا الحمد للہ جنت مستفا دی مامیالے سنت و ملت آلہ حضرت اللہ تعالی نو آپ کے مند سے اور نت سے کیا اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب امن کر دور ہو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب امن کر امد ہم رسول لاہ آخو ہم رسول لاہتے ہم رسول رسول ہم رسول جنت رسول ہم رسول جنت رسول اللہ اللہ تو آؤ دوستو میں کرتا پہ ہاں تو جو پرواؤ الحمد للہ سونے کا ملاز پر منانے جس پیارے آقا نے سانو انسانوں انسانیت سکھائیے سانو انسان انسانیت سکھائی سرکار نے پروایا سو او اپنی ماں سکے نو چند پیسے تو غیراں دے ہتھ بیچ کے آنے والو سنو ماں دا مقام کی ہے سرکار نے فرمایا ماں دے قدمہ تھلے جنو سونے نے گلہ کی دیا نا او ہی سکا پتر جڑا اپنی ماں دے ہتھ چند پیسے تو بیچ کےاندا تیں پھر او ہی سکا پتر قسم خدا دی ماں دیہ تلیہ مل مسلمان کلاں والی ماں خدا دی قسم اج تینو موقع ربنا رب نے دتا الاپ جا ملکرا نجدیاں دیو بندیاں بھاپیاں پیچھے نہ لگی مسلمان کرانے والی ماں اگر لگ نہیں او نہ حضور دے گلام دے پیچھے لگ جانے تین آج یہ پروگرام پڑھ کے سنوے کہ ای مسلمان کہلانے والی ماں اس نبی دا گھر چلاد منا جس مانوں مانا نبی نے تین ماں ن مقام کیڑا سونا ندی ہے جنہیں ماں ن مقام دیتا یہ وہ سونا پیارا ندی ہے جہد بار خود رب کریم پیا فرمایا پرمایا و کا نکا ارسلنا کا نکا رحمت للعالمین پیارا نبی ہے جس سونے تھے پیارے نبی نو اللہ نے ساری کائنات رحم بنا کے بھیجی آئے ہاں. اگے سنو او سونا نبی صل اللہ علیہ وسلم جس نبی نے سانو دسیا کہ تھی مقام کی سنو ایمان تفصیل کرتا چلا جا رات ختم ہو جائے یہ بیان نہ ختم آؤ سرکار کا ملاد من غور گورنر سنو میرے تے آقا کملی والے دی بار جا وچ ایک شخص حاضر ہوا حاضر ہویا اسلام قبول کیتا کملی والے دلما پڑدا اپنی داستان سنوں کہ رسول علیہ وسلم سونیا اگر میں تیرا کلما پڑ لوا تر دام وابستہ ہو سونیا اے تے دسو میرے گنا معاف ہو جان گے گناہ کی کیتے اگر سونیا بڑے گنا کیتے نے معاف ہو جان گے میرا آقا فرماندا میرا رب تے غفور الرحیم اے او تے بخشن والا مہربان اے سبحان اللہ دامن مصطفیان المزبوتی دے نال اگر دامن مصطفیان پھڑ لوے میرے دامناں وابستہ ہو جائے خدا نو باد اے اللہ شقیق بنے مینوں تے سچا اچھا رسول مل لے۔ کہ سیدھے کام کرنا شروع کر دے تے بخششی بخششی دل آجا دل آجا وے تے بخشش ہی بخشش کر سبحان اللہ اگے سونے گالے وے میں بڑے گناہ کیتے نہیں میں بڑے بڑے وڈے گناہ کیتے نہیں اور غور و سنو سرکار دا ملال منانا بڑا دردناک باقی سرکار نے فرمایا گل سنا کوئی کوئی گل سنا او شخص سرکار دے سامنے کے سامنے بہ کے گل پیا سنا دا کہ سونے جدگی ہور ہوئے گناہ کیتے نے ان گنا ایک گناہ ایسا جڑا مینو نہیں پورا فرمایا کی گناہ کیتا سی اک لگا سونے مین اللہ نے ایک بچی عطا فرمائی او بچی جد جی میرے گھر ہوئی کہ جی او بچی ہولی ہولی جوان ہو رہی ہے پلدی پی ہے جد جی اس کابل ہوئی پجتی دوڑی توتلی طوتلی زبان میٹھیاں میٹھیاں گلا کر دی ہے اللہ! بڑی سونی بچی بڑی لاڈلی بچی حسن بھی بڑا سونا او گلا بھی بڑیاں سوہنیاں سوہنیاں توتلی طوتلی زبان کردی سی فرمایا پھر کون کو؟ میرے نبی نے دلچسپی لی فرمایا پھر پتا تو ہے لیکن وہ دیکھ سکما فی آ, کیا آ جدو بچی ایڈی عمر دی ہوئی کہ میرے نالجن دوڑ دے جناب دی کابل ہوئی دور دی پج دی میں ایک دن ماں نونا اُن نئے نو کپڑے پوا یہ سونا سرما پا یہ کنگھی کر دے اندیا لباس پا دے پوچھی آئی ماں کیوں آخر میں نو بازار بڑی سوہنیا سوہنیا تو زبان نہ کر دی فرمایا فیور میرے نویت دلچسپی نے فرمایا پھر پتا تو ہے لیکن او دیکھو سننا فرمایا پھر آ کیا سونے جدو بچی ایڈی عمر دی ہوئی کہ میرے نال پجن دورندے جناب بھی کابل ہوئی دور دی پائی میں ایک دوڑتی پچی ایم کپڑے پوا یہ سونا سرما پا یہ کنگھی کر دے اندیا لباس پا دے پوچھے ماں نے کیوں آخر میں ان بازار سودا لے کے گا کڈونے لے کے دوا گا ایسے واسطے میں ان چیز لے کے دا ماں نے جناب اس بچی نو سونے کپڑے پوائے سونا جناب لباس پوایا سونی کنگھی کی اکا چی خوبصورتی دے سرما پوایا بچی نو جناب تیار کر دیتا. بچی دے باپ نے جڑا سکار بار بچ حاضر ہو کے گل تو کردہ کہہنا سونیا میں اس اپنی بچی نو اپنی انگل انگلنا لایا لے کے اُن میں اپنی گلی چار ہوا اپنے محلے چو پار ہوا اپنی آبادی چو پار ہوا بستیوں پار ہوا ایک دور دراز گنجان علاقے میں جانا وا بچی بھی میرے نال پیدل چلتی جا رہی ہے جدو بچی میرے نال پیدل چلتی ہے میرا پلانگا وڈیاں سن ادیس پلانگا چھوٹیاں چھوٹیاں سان لیکن بچی میرے نال دو دوڑ کے اپنے میرے قدم نال قدم ملا ترتی ترتی تھک جانے اپنی ٹوٹلی زبان نک ابو جی اے میرے ابو جی مین کھے لے کے چلے میں اپنا بھی بار گا جو اس بچی دا دا سونے آر کڈونے لے کے گا تین بازار لے کے دا تیزاں لے کے دا ميں تين بازار لے كے جارى ہاں بچى اس طرح ميرے نلدى جى جد جنگل بي بار بچى ميں دي پہچے سونے ميں اپنے ہاتھ ديال كئى لي خدا اللہ کے اپنے ہاتھ نہ ٹویا کڈنا وا جد میں ٹپ مارنا مٹی اڈ کے میرے کپڑے پہ سونے میں کہ اِس میری چھوٹی جی بچی جدو میرے ات مٹی پینی ہاتھ نہ سرکار نے بلچستی نہیں فرمایا پھر فیر پھر لگا سونے میں ٹویا کٹنا میرے تے مٹی پی میرے پیروں تے مٹی پہ میرے کپڑے تیٹی پی میری لاڈلی سونی بچی جدو اس حالت چی مٹی پہ ہتھ لال وہ مٹی دور صاف کر دی فرمایا پھر اگر سونیا سونے لئی میں گڑا کھو دسا میری بچی جدو میرے تی اڈ کے پی صاف کردی سی فرمایا پھر اگے سونے میں سارا گڑا خڈ خڈ لیا وہ کڑیا کڈیا ڈوںگا ٹویا کڈیا فرمایا پھر اگے سونے جدو ٹویا کڈ لیا تو میں اپنی اسی بچی نوعے ہاتھا تو فر کے لمکا کے تھلے کھڑا کر درمایا فی آگے سونے پھر میں مٹی اپنی بکا نال وہ لگے وہ بچی یاس بدی نکا ابا میرے لڑکی کرنا کرد ناک آواز آتی ہے لیکن میرے دل سے کوئی اثر نہیں سرکار سنتے ہیں سمجھ آ کیا سونے میں مٹی پائی جانا وا جدو گوڈیا گوڈیا تک مٹی فس جی روی تر لیا ابو میں کھا نہیں کو زندگی بھر کوئی شہ نہیں مین معاف کر دی. پھر سونے میرے دل پھر بھی نہیں اثر آئی جانا وا حتیٰ کہ وہ جناب لک لک مٹی میں تھس جان دی ہے رون دی تے کرلان دی ہے آوازہ دیں ابو میرا کی کس ہو ہیں اے میرے اببا میرا کی جرم میں میری کی خطا ہے کیوں میرے لینڈ کرنا ہے میرے دلتے کوئی اثر نہیں ہوں دا حتیٰ کہ سوڑیاں میں اپنے حتیٰ دینا المٹی پاپا کیوں سنوں زندہ درگور کر دیتا جدو ایمی گا لوئینا جب میرا کمری والا بے ساختہ رو لک۔ اللہ لارو قطار کمڑی والے دکھان چاہ آم سرکار دا ملاد منا والے رب دی قسم اسی او دا ملاد منا رہے ہیں جس سونے نے سانو ماں کا مقام دسیا تھی مقام دیا اگر سونا نہ ہوتا خدا دی قسم ساری زندگی ڈنگر پیڑی زندگی گزر سونے میں کہ آ میرا ایڈا وا جرم یہ میری پلتا نہیں آ میری بڑی وڈی خطا سونے میری یہ نہیں بولتی اگر میں کلمہ پڑھ کے تیرا غلام بن جا کملی والا میرا یہ بھی جرم معاف ہو جائے گا اب مافل میرے آقا نے فرمایا وچ کوئی کمی نہیں وہ پکشن والا میزبان سرکار نے جب گل سنی نا او دی او بچی زبانی حضور بے ساخت تروے پھر نبی کری والی سرب تو سرب نے ایو جہ لوگ جمع کرتا جمع کر کے برباد اور اپنیا بچیاں زندہ پر غور کر کے آن والے اپنیا بچیاں اپنے واسطے وبال جان سمجھنے والے ہو آؤ ذرا میرے نڑے ہوا میں تھانوں دسا تو سی دس نبی کریم مئی سرا تو سراب نے ہو جا لو قریب کر کے فرمایا وہ لوگوں سنو میں اللہ الا دبیب ایک باس سنا دشخبری سنا فرمایا جیڑا شخص اللہ اگر او دو بچیاں اطا فرما کنیا بچیاں دو, دو, دو, دو فرمایا اگر ان بچیاں نو پالے جوان کرے بالک کرے اس قابل اگر ہو جان شادی بیاہ دے کا میرا آقا ہے پر شخص اپنی دو بچیاں جوان کرے پھر نو شادی کر کے اپنے دروازے دے یعنی اپنے گھر بٹھا دے وے یعنی انہوں دی شادی کر کے انہوں نو اپنے اصل پہنچا دے وے میرا نبی کریم ہے کل جنت او شخص میرے نالج ہوئے گا جی آگلوں آپس کرو بس کتنا نبی کریم داڑے دا کی دا دا دا مان اللہ بات سونے کا بڑا ہی کرم اے <سؤال> رب کی قسم کا شکریہ نہیں ادا کرتا <سؤال> کیوں نہ ملاد منائیے آسی کیونہ سونے کی یاد چل سجائیے ایسا کیوں نہ اسے سونے کے نام کے نعرے ماری کہ جس سونے نے قسم خدا دی سان انسان انسان لیجیے سکھا اللہ میں جڑا دو بچیاں پالے جوان کرے پھر انہوں نے نکاح کر کے انہوں اگر اپنے گھر بٹھا دے یعنی شادی کر کے انہوں نے اپنے دروازے تے بٹھا چھڑے اپنے گھر والا بنا چھڑے نبی کاماند نے کل دن جنت دے میرے نال نالو ایڈا قرب حاصل ہوئے گا جی آگلوں اللہ وکبر اللہ بکبر یہ سونے کا ہی کرم ہے میری مسلمان کہلانے والی ماں میری مسلمان کہلانے والی بہن اگر سن دی سنی پیے تو می دعوت دیاں گا اس بات دی کہ تم بھی اپنے گھر لا کے لنگر پکا کے اسے محبوب کملی والے کی یاد چارے بھی مار تلاوت بھی کرتا بھی پڑھ اپنی بیبیاں نو محلے دار بیبیاں اکٹھا کر کے سونے دا سونا سونا بیان سنا دس کہ اے سارے نبی پاک میلاد والے آکا دے کرم ہے جس نے سانو ماں ن مقام دے دھی اللہ کا مقامی دے منکر نے نا, نا ملاد دے منکر کسم خدا دی وڑ کے دیکھ لو تو کسرت ملاد کے منکر یا ماں دے بے ادب نظر آؤ یا تی دے ادب نظر آؤ خدا دی قسم نہ ماں نو گال کٹ لگی شرمان گے نہ جنہیں ہزورا دی چلاد سرامہ ذکر کر کے سنا چھوڑ سونے لاجپال نہیں کروں نبی اللہ نے ہے۔ فرمایا ارسل کا احمت اے ماں واسطے بھی رحمت بھی رحمت پر آؤ کیسی رحمت سے سونے میلاد والے آقا نے فرمایا اے تیرے پیارے گلاموں میں تو نو تو دا اقال رسول اے پروگرام دے راما کی فرمایا اگر تواڈی اولاد 7 سال دی ہو جائے او نو نماز پڑھانی شروع کر دیو تے جدوں اوہی اولاد 10 سالن وچ آ گئے 10 سال جا جاوے 10 سال دی ہو جائے فرمایا اگر نماز نہ پڑھے تے مسلمانہ او مار کے نمازی بنا سبحان اللہ سنو بیوی اگر نماز نہیں پڑھ دی کتابیں بیان موجود ہیں نبی کریم نے فرمایا ان کو ہی مار کے نمازی بناؤ ہوں تو اڑے وچ کئی بیٹھے اس انہاں دے سوال پیدا ہوا ہوے گا کہ بھائی ایک پاسے رضوی صاحب قران دی ایت پڑھیے و ما ارسل اللہ رحمت اللہ ایک پاس ہو نہیں روی سامنے ایس بار بار دور آ کے پڑیا کہ سانو اللہ نے رسول وہ دتا ہے سونا وہ دتا جنو اللہ نے سارے جہان واسطے رحمت بنایا ہے اے سارے واسطے رحمت مند بھی ہے دجے پسے سانو پروگرام دے کہ اولاد ستان سال ہوماز پڑھاؤ دسا سال ہو نہ پڑھے پھر مار کے نماز پڑھاؤ بیوی اگر بے نمازی ہے تو انہوں بھی مار کے نماز پڑھاؤ لو جی یہ چنگی رحمت ہے رحمتوں ہو مروان کیوں تھنٹی کیوں چڑھا سڑا سرکار کا ملاز منا والے ہو فیصلہ باد دے رہن والے مسلمانوں سنو خدا کی قسم اٹھا کے کہ کہنا اگر تسی ایس بیان نو بھی غور نال پڑھو تو اے نتیجہ نکلے گا سامنے نتیجہ اے نکلے گا کہ سڈا نبی سڈے واسطے رحمتی کام رحمت اس رحمت پروگرام میں سادے نبی نے سنو رحمتی تقسیم کی, اللہ او کی رحمت ہے سنو او رحمت دے بے فرمایا مایا گل سنو سال پیلاد جی نماز نہیں پڑھتی مار کے اگر نمازی بنا لو تو آڈی مار۔ انہوں کا وگاڑے گی کچھ نہیں بلکہ سوار دے گی اجڈا تھپڑ کھا کے چنڈ کھا کے بکا کھا کے ایک دو سڑیا کھا کہ اگر تلاد بیوی بچے نمازی ہو جان کل رب دی مار تو بچ جان گے مار اگر کھا کے چنڈ ایک, ایک دو لپڑ ایک دو سڑیاں کھا کے اگر بیوی بچے نمازی بن جان پانچ وقت دے پھر کی ہوئے گا کل قیامت والے دن رب دی مار تو بچ جان گے اور تی مار تو انہوں نے بگاڑے گی کچھ نہیں بلکہ سوارے گی کہ اللہ دی مار وہ کی وجہ یہ فرمایا! فرمایا اللہ پکڑی بڑی سخت ہے اللہ دی پکڑ بڑی ڈاڈی دی دیکھا نا میرے آقا کے اس فرمان بھی راہمتی راہ الحمدللہ للہ نبی سان رب نے فرمایا و مر سا رحمت جس سارے جہان واسطے اللہ نے رحمت دلک اور پھر سنو صرف نبی ماں واسطے رحمت نہیں تی واسطے رحمت نہیں اور لوگ انسان رحمت نہیں صرف بچیا واسطے رحمت نہیں جوانا واسطے رحمت نہیں اور واسطے رحمت نہیں بلکہ کسمتابادی میرا نبی رحمت میرا نبی توانا بھی رحمت کتاب ہے uh. ایک مرتبہ حضور علیہ سلا تو تشریف فرما نے قریب سے آبا اکرام بھی بیٹھے ہوئے ویکھ وال ایک جناب اونٹ دور دور دزور بارگ چا کرو بولو کون اچھی بولو اونٹ دور دور بارگ چا ہو دیکھو میرے سرکار کی بارگج اونٹ آزرو حاضر پہ نبی پاگ دے قانون مبارک کریب اپنا منہ کر کے بڑ بڑ پیا کر جدو نے جنور کی چنڈ کرا بڑی نبی کریم سراد سلام نے اپنی گل بی پیچھا ہو سرکار نے اپنے گلاما نو فرمایا میرے گلاموں جاندہ اللہ سن تو پتا نہیں اللہ تلاس جلح جلال وسلم بہتر جانتے اے اونوں میرے میرے او کے گل کی سناندا سی اے اپنے مالک دی شکایت کیا کردا اے تمہارا اپنے مالک دی شکایت لے کے آیا کی شکایت لے کے آیا اے اپنے مالک دی شکایت لے کے آیا کہندا پیا اونٹھ جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا جدوں میں چنگا پلا جوانی ویسنا اودوں میرا مالک جتنا بھی میرے کو کام لیندا سی میں اونوں کام دیندا سی جتنا تے پہاڑ رکھدا میں او دا پہاڑ چک لیکن سونے زندگی کا ایک حصہ گزرے ہوں میرے کملی والا ہمت نہیں بڑھا ہو گیا کمزور ہو گیا لاغر ہو گیا ماڑا ہو گیا کملی والا جڑا وہ کام میرے کو لینا چاندہ میں وہ کم نہیں دے سکتا حضور اج کی ہویا ہے اج میرا مالک کملی والیا چھری لے کے یہ نیت تی آیا کہ یہ مینو ایس دینا کوئی نہیں میں پلو پی پیا مین جا کر کے گوشت ویچ کے اپنا کام پورا کر لا حضور میرا مالک چری لے کے میرے پیچھے چڑھ گئی غور کرو یار سلا ویخو اگے جبان ہو بہ سب چنگا پلا جنہیں میرے تو بوجھ رکھتا میں چک لینا سا جویں میرے کو کم لو میں سا لیکن کملی والا زندگی گزار گزار کے ہوں میں ملازر ہو گیا کمزور ہو گیا اور میں وہ او کم نہیں دے سکتا جڑا وہ کام لینا ہے حضور آج میرے مالک نے میری چری پھیرن کا ارادہ کر لیا سردار نے بمایا آ گل کی تیز. اللہ, اللہ اکبر اللہ آؤ مسلمانوں سرکار کا میلاد آو خدا دی قسم کسم اور جانور حوان بھی سمجھتے دینے کہ ساری نجات اگر کسے دروازے ہونی ہے تو مدینے والے دے دروازے اجے نلیک میلاد دا منکر نچتی بہادی جو بندی مدو کی تبلیغی نہ خود نبی پاک دے دروازے تندہ ہے اور نہ ہزور یا غلامی حضور دے دروازے ت حالانکہ قرآن بھی نسنا اللہ کریم خود فرمے کہ اپنے پارے نو اک ربئی ہے اپنی باری آئی تو فرمایا لوگ سنا میں اللہ ہر ایک دشاد بھی کریبا جڑا اللہ ہر ایک دشارک تو قریبے اسے رب نے فرمایا پال پسم جاگا بستل پر اللہ بست پر لہم رسولو ند اللہ تب شاہ ریب اللہ اس سے رب نے فرمایا پرمایا اپنی جانا اگر ظلم کر بیٹھے ہو تو کی کرو جا کا میرے پیارے حبیب کے دروازے تے حاضر ہو جاؤ اور میرے محبوب بوب کی تے سے حاضر ہو کے کی کرو فسطر پر الا اپنے گناواں کی معافی منگو وستغ اور رسول بھی واتے میری منگے آکے مولا تناف فرما دے جی دوستوں ببو با کے مولا تناف فرما دے اللہ کتا لابا جا دلہ لابا جاد اللہ نو توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان کا میرے محبوب کی چوکڑ آ جاؤ میرے محبوب جی بولو میرے محبوب میرے محبوب جی چوکڑ تے آ جا اور اص جی اُس کی چوکھڑ نہیں جا سکتے یہ کہ سونے تیرے کو, کو وسائل کوئی نہیں پر اصا سہنے تیری بار گا چرد کرنے تڈے کو ہی کرم فروتی دے, دے, دے, دے ہوئے اردو کرنا ہی ہے نا اہنے کدی سل پی والے ڈیبل ڈراپا کملی والے اور غریباں دیسمت جگا کم لی والے غریب دی قسمت جگا کم لی والے سپرو غریب دی قسمت جگا کم لی والے غریب دی قسمت جگا کم اب کہ سونے پھر سارے گریبان ویر آئی پا جا کی سارے گریبان وا پھر ہی ساری گریباں قسمتی جگہ جا سو جی یہ کہ دجے کی کہیں دے کوپنی تھیرا اینڈ کمپنی وہ ویک سڈے اس شیر نو بگاڑ کے نا اپنا بے تکا تے بسورا شیر تیار شیر بھی پورا نہیں وہ گریبا دیسمت جگا کملی والے آنے نبی نو سڈے وال فیرا پا لا نبی کو والا نوکر ایک سال تشکرا کرتے مراد سنند جی نبی آ نبی کوئی انہوں کا نوکر لاہور ابلا کو نبی اوکر سمجھ کے حاکم کوئی ملک دا بادشاہ اس ملک سربراہ باد دے سربراہ اگر اس شہر فیصلہ اس علاقے رحم والے لوگ اگر دعوت دکھن سکار کسی کو آؤ اسن جناب دعوت درکار سل آؤ کیوں بھائی وہ کمی بن کے آدھا بولو नहीं, नहीं, صدر بن کے ہی آئے گا صدر بن کے آئے گا یہ ریا بن کے بلائے گا جی کوئی آگے نہیں جی ویک جی بلاندے نے جی یہ دی. مطلب سدر آنل وہابیا تو قوم اللہ واپیا کی قوم ہے ہی بھی اکلا قوم او جی اگر جگر کمبتی اپنے نبی نو بلا رہے والا پا کملی والے تو گناہ کی کردہ پہ یہ کہنا سونے گریب ہی آ ہے پام جناز کمے پاپی گناکار پر آسونے ہے تھیرا ہے تے ترم پرمانے سڈے وال بھی پھیرا پا تاکہ سڈا بھی کم بن جائے اور اہنے ہاں کھانا پاکم لے والے کدی سا دی بل تیرا پاکم لے والے دے بل گھیرا پاکم لی والے ہر غریب قسمت جا کم والے یہ تے چورا نے ڈاک مکارا تے نے سی شیر نو چوری کر کے نا, او نا, ایس شیر, نا شیر بھی نا مکمل کی اک لگے ویکو جی دیکھو غیر نو بلانے غیر اللہ غیر لانو تیرے اللہ دی لانت ہوگی اے غیر نے اے غیر نے اگر غیر ہوا اللہ اندر سن لو جڑے میرے دوست نے یعنی اے غیر اے اللہ نہیں اولیاء اللہ لیا اللہ اولیاء اللہ نے تو جو ہر ما محنت چھے یہ شیر کی کرتا چوری کر کے ہوئے جی چور ایمان عشق مصطفیٰ دے چور ہاں کیا, شیر کیا. میرے شیرے جناب بگاڑ کے اک لگے کدی ساڈے ول فی راؤ کدی ساڈے ول فی راؤ میرے رباں مزاق نہیں یہ شیر بنا رہا ہے شیر بھی نہ مکمل ہک لگے کدی ساڈے واؤ میرے رباں میںکا دیکھو یہ کلر جنارا نکلے نالے ایک پاس آد پڑھ کے سنا کروڑ کروڑ کے سنا آئی ادھر اللہ کا قرآن سنانا. اللہ پر نو اک رب میر میں اللہ ہر ایک دشارت تو دیکھو جیڑا رنگ تو ویکی بل ہے او دا دروازہ چھڑ کے کوئی کہڑے دروازے پہ جاندہ ہے. کوئی کسے دروازے اے ایتا پڑھ پڑھ کے من کر سنانے ہوں ایک بس یہ ایتا پڑھ کے سنا جیسے سنیں شیر پڑے کدی سارے وال پھیرا پاک کملی والے گریباں والو پا میرے ربا. کل ابھی تے کو شیر تا مکمل اور میں ہی مکمل کر چڑا کی یہ پردہ دی والو پھیرا وا میرے ربا تے میں شیر مکمل کر کے کیا کیا تے کر اس ٹپر کا خانہ خراب میرے ربا <سلام> چلوے چلو تلو تو سارا شیر چوری کر کے اپنا بنانا شے بنا لو تے کو شیر بنیا نہیں چلو اص چڑیے کہ کدی ساڈے ول پھیرا میرے ربا گو شیر میں کل مکمل تے کر اس ٹبر کا خانا خراب پتہ نہیں ہوتا جب میں شیر پڑیا ان معلوم ہوئی قبولیت والی باہا جلدی کھانا خراب ہو گیا کم میں جی دو تین سال پہلے یہ شیر مکمل کیا پتا نہیںڑی قبولیت والی رب کریب نے بڑا بے نیاز آخیا چنگا میرے ماہوب دیا گلامات ٹبر کھانا خراب میرے دبا جا کھانا خراب کرا پتہ ہی نہیں لگ دا کر کون گیا یہ اے دیکھنا دیکھنا دیکھنا دیکھنا دیکھنا پتہ ہی نہ لگے گا کون کرو پڑھو پڑھو گرفتار کرو یو کرو بو کرو ہمارے جناب جی اس کو جناب جی ختم کر دیا جو فاضل مدینہ یونیورسٹی تھا جو فالج تھا جو ندائی فالج تھا بھائی نہ سارے دی چوری کرن دا نتیجہ اللہ کریم کے نے آدھے آگے چنگا ایک پاسے میری منگے بھی شہر بھی ہے نا رب کریم نلا پتا رب تو جبارو کہار جبارو کہار رب کو ہو پالا بھی تو جی جدی ساڈے بل تا کم لے والے کدی سا ڈل گیارا پا کم والے ہر غریب کی قسمت جگہ کم والے قسمت والے الحمد اللہ جد سونے پھیرا مارے آئے. قسم خدا کی ماں مقام لگ گیا جد نے پھیڑا مارے تھی نو دقام لب گیا اور ہمسایا ہو گیا اور کسم خدا کی انسان انسان نجت بخت چڑی ہے اور او جدہ پھیڑا ماریا سان رب کریم تو ایمان لال محفوظ کر چڑیا جدوں سونے نے پھیڑا ماریا سان جہنم کے گڑیا کڈ کے جنت دل داخل فرمایا اس آکا کا کرم ہے فرمایا بما کا رحمت فرمایا اسا اس محبوب نیجیے سارے جہان داستے رحمت بنا جن سارے جان آواز سے رحمت بنا کے بھیجا ہے اصا اس رحمت دو عالم حبیب فاض نو حاصل کر کے چنڈیاں لا کے چنڈے لا کے مسجد سجا کے ٹوبا لا کے مرچا لا کے لنگر پکا روپیے لٹا کے سونے دن دینا آرے مار کے اپنے رب دی ہم دو بیان کر کے اللہ دا شکر ادا کرنے مولا تیرا کرنے اور رحمتہ برکتہ والا محبوب سونا تو سانوہ تا فرما چھڑے ہیں اس دن واصل کر کے اسی تیرا شکریہ پیدا کرنے ہیں اور لوکانو بھی کہنے ہیں کی کہ جشن میلاد گھر کر مناؤ سبھی جشن میلا گھر گھر مناؤ سبھی آ گیا ہے رحمتوں والا نبی جشن میلا گھر گھر مناؤ سبھی جشن میلا گھر گھر منا من سبھی آ گیا ہے وہ رحمتوں حضرت علامہ شرف الدین بسیری رحمت اللہ تعالی علیہ کسی پوردہ شریف اپنے اپنے پیٹانے بھی ایمان اللہ بات اس بات کو تسلیم کرتے کہ آپ کے اتنے فالج کا حملہ ہوا فالج نے آپ جناب بالکل جناب رفا حجت واسطے نہیں آپ کوئی شہ نہیں پھڑ سک دے اتنا بیماری نے لاچار کر دیتا حضرت امام بصیر احمد اللہ فرماندے نے میری خیال آیا کہ وہ شرفین وہ بسیری ہو سکتا تیری زندگی دے آخری سان ہو کیوں نہیں اج کرتا کہ جناب دی مرنے تو پہلا پہلا دنیا تو کوچ کرنے تو پہلا پہلا کوئی کملی ہی والے کسی پر مان نے میں بیٹھا اس بماری میں حضور دی شان بھی کسیدا لکھنا شروع کر دیتا دان کسیدا لکھیا لیکن اس کسیدے دا ایک شیر نا مکمل ہے مکمل نہیں ہو رہا بڑی کوشش کی مکمل ہو جا مکمل نہیں ہو رہا اور ایک شیر نام مکمل رہ گیا جنابی پروگرام لکھ گئے ہویا زاری اکھا بند ہو گئی باتروم خان چملی والے آقا علیہ ہی سلاپ سلام جلوہ گری ہوئی سرکار نے فرمایا وسیری کسیدا دس نظر آ پہ اپنے سینے بھی چو اپنے دل کو سلام کی گستاخیا والا کم بھی اپنے سینے کٹ خدا دی مدینے والے کا کرم نہ ہونا ہی مجھ کو فائدہ دلا سدار نے کرم سیدھی کسی تے سنا ارد کی تی یا رسول اللہ سونے میں کافی لکھے نے کسیدے سونے میں کافی سارے لکھے نے حضور حکم فرما, وکیڑا, سنانا. کے جاوہ مدینے جلوہ زریف پر تسیدہ سنا وا سکے جاوا مسینے جلوا سری پر من والا وہ سونا رب تقی ہر مسی نے بچے لیکن حقیقت ہر مومن دسی بیٹے ہر مومن ہر مومن سکوا تھا ہر مومن دے مان میری بات خدا کملا پمی قرآن رب درمان پرایا دل می نانی پرمایا او نات چلونے والے گل سا گے پرمان والا جس کا پران تلا نے پڑوایا لا تبدیلا لا تبدیلا لے کا ماں گلا رب کلام بدلن والا نہیں اسے آ کے نیلان او مایا دل نی نا فرمایا بے شک مومنو میرا توڑیاں جانا تو بھی زیادہ کریب میری اقرب اکرب میری کریب کے دیکھو تازی روناس مخالفا کتاب اس نے بھی لکھا کہ نبی تو زیادہ قریب بولو مومنا تو زیادہ کریب قریب نے سے نبی مدینے ویسے حقیقت ویسے ہر مومن ایویں سارے مشرق ڈاکٹر اقبال نے گل نہیں کیرفانہ کلام کر آیا اس نے بھی یہ گل کہی ہے کہ در دل dard dilain muqallim maqamon مصطفی اور آبرو ہے آبرو ہے ما نام مستفی مسلمان دا دل کملی والے کا چل عزت اگر ہے تو نبی پاک دے نام دی برقری سب لاہو سارا سرکار نے ابو بوسی کسی تے سنا ارد کی سونے کیڑا کسیدا سنا وا پر مایا بوسی وہ کسی دا سنا جہاں اب تازہ لکھی آئی جاج تازہ لکھی وہ کسی سنا ارد کی سونے کسیدا میں سنانا وا پر کملی والے کسی شیر نہ مکملے فرمایا مکمل پر مایا پر مکمل ارا دن حض امام بسیری قصیدہ پڑھتے پی نی اور کسیدہ پڑھتے پڑھتے جناب آپ شیر سرکار نارہ نے اور جناب پہ رہے پی بادشار جناب پڑھا مسرا نہیں دان نبی ندی اللہ علیہ وسلہ نے آپ نے شیر مکمل کرایا حضرت امام میں کملی والے نے شیر مکمل کرایا اور اگے کملی والے اپنی زبانیں نبوت کا شیر مکمل کر فرما نے واہرو فلے کل لولا <سلام> سلسلے آنیا بلا جی تو جا سا پا تو مائک رام بیان فرمانے جیسے شخص نو بڑی مشکل در پیش ہوگی اوکھی بڑی ہو ماں مسیری قیدا بولا شیزا یہ شیر پڑھ کے جے مشکل حل ہو ج وال ہلا دی تور جا شاپا تو بلا دی جا پی پر چاشا پا آ تو لے کل لم لوالے موق کا ہے مولاسل تاہ من آپ دنیا بھی بے تمام صرف احمد اللہ فرمانے, نے، فرمانے میں سرکار کسیدا سن رہا کملی والے میری زبان تو کسیدا شریر ش... آچار سن کے میرا دیکھو میری زبان تو قصیدہ بردا شی دے سن کے قصیدہ شریر کے سن کے کملی والے سن بھی رہے جن بھی طرح جھوم جہ امام روسیری پر منہ میں قصیدہ سنا لیا تو کملی والے کسیدا سن کے جھوم رہے ہیں جدو کسیدا شریف سنا لیا تو کملی والے دا دریائے کرم موجود کا بے پایا دریائے کرم رحمت والا دریا موج بچ آ گیا موج میں جب آ گئے کترے سے دریا کر دیا بڑھ گئی جس پہ نظر بندے سے مولا کر دیا سرکار تب بے پایا دریائے کرم دریائے رحمت موج بچایا اعلیٰ حضرت عظیم التیما میں حل سنت مجفید دین مل رہا تھا ڈارے بڑے علی فرما میں رکھے ان کی ماں حق نے دل کے ان کی ماں حق میں دل کے گل کے دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں میرے آقا جس جسرا چل دیے ہیں کوچے بتا دیے ان کی محت نے دل کے ملچے کھلا جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے دریائے کرم کم کندی بار کا موجا آخو صبح حضور علی سلاد سلام نے قصیدہ دا سن سنجھا قصیدہ دا سن کے سرکار نے اپنی ایک بہترین سونی چادر اپنے جناح حضرتی مام قصیدہ شریف سنانے دی وجہ نہ لے ماجر چاہ کے کملی والے نے تو پاتا اپنی چادر جناح امام بسیری نچی حضرت مام صاحب کملی والے چادر ہے پا فرمائی جناب جدو بےدار ہویا سرکار کرم فرما کے چلے گئے جدو میں خواب تو بےدار ہوا کہ میں چادر کملی والے نے میری خواب چاہیے گز کے پی جنہوں نے کملی والا پیار ہو اسی آخو جزور نو حاضر سچے نبی پا دیا جنہوں ناگرچی آخو نے میں دیکھا کہ چادر میرے کو کملی والے نے خلا کرم بھی فرمایا دور والی سرپو سلام نے اپنا دستے شخص دستے رحمت بھی فیریا بیماری علی جگہ فرمایا نے قدم خدا جی مرضی اٹھا نہ بےدار ہوا تو میری بیماری دا پتہ ہی نہیں گئی کدھر خیال آیا کہ سیدھا سے سرکار دی شان نے لکھے کوئی نام نہیں رکھنا چاہیے نام نہیں رکھنا چاہیے فوری عشق نے جناب جی پکار کے بردا مانے چادر کہڑا کسیدا بولو تو سی چادر والا یہ کسیدا بردا یعنی چادر شریف والا قصیدہ ہے جی نہ پیما چادر والا بردا جناب میں باہر تھوڑا جہاں چہل قدمی باہر دور ولی ملتا ہے. ایک میرے دوست ولی ملے کہ بسیری میں میرے دوست کی گل ہے آخیا بسیری آج کسی بسیری یار قصیدہ تو سنا آخر جی جناب میرے دوست میرے دوست کہڑا کسیدا قصیدہ سنا وہ کسی رسول اللہ پتا لگا سچ آخر کہان والے نے آنکھ والا تیرے جو بن کا تماچار دیکھے آنکھ والا ترے چوپ قطم آشا دیکھے اور کون کو کیا آئے نظر کیا دیکھے یہ نسلوں نے مطلب یہ کمپنی د ایو جی کمپنی نے متعلق تے قرآن دے فرمایا فرمایا و منقانا ہوا منقانا دہی آم و منقانا سی آ جما بہو صدیلا فرمایا جنہ دنیا دن میرے محبوب نظر نہیں آ رہا محبوب دیا مت پہ شانا نظر نہیں آ رہی دے دے دے دے دے والے کیوں نہ ہور اور دنیا تے بھی قیامت والے دن بھی انے صدیلا تے گمراہ پھر گزر آب سے نظر آ جی کملی والے جڑی ہوئی واہ اللہ کریم اسے رحمت والے سونے نبی دا سانو سچا سچا غلام بنائے اور اسے دا صحیح امتی نیاز مند بنائے اور اسے دی شریعت و سنت پاک دے مطابق سانو زندگیاں گزارنے توفیق توفیقہ فرمائے العالمین آخر و وانا آن رب جس کی وانا انمد